جمہور مل سکدار جی دے دے کرو چاہا سر گنگاتی راگ لو اڤو نجس تحلل سبیو صلی علی فکر معشوم آواز بھی کی مقصد دار آصال حیات ویسے جنش میں بھی جنازہ کی انہیں آواز ذکر کئی داشر دونحال ماں ت ابراہیم من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی نبی دا سمجیو دمارے تفسیر زلہار چویندا نبی دا سمجیا دا پلمی جنازمت ناجرت جنازیتا مناسب نبی پیغام بارو یا اصلی وجدار چلیمی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجنہ چپس سراتی کسوف پارے مشغولو نکنو رواد نوانی بھی کی چپدگا ورس دو فات تمانی کسوف امراغلے ہو یا لامی صلی اللہ علیہ پاکپنے بھیلدہ کڑی نورتی عمر کڑے ہو مراجو حدار چلی کم بیان بی حقی ذکر کری ابو داود برواتہ ذکر کرو یو دنفی یو را رواد دیس بات دے آنا تواہ صا ابراہیم دو اس بات ابن کر چراوت اگر کو مرسل دے بہی دے صاحب نے کنتا دے معمول بی ہی. اگر کو متصل دے خدا معمول بی دے اور سروات اگر کا ضعیب پر تم نے ماجا دو گراغر دی اور دیو نے چھ ہی معارض مابین د مثبت اور نافک راش ترجیح مشمت طور کو لے گی دیو نے دغراوات دس باق راجح دے فدیراوت نہ فیمان فرمایا رسول علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا انا ابن سریہ حدثنا محمد بن ابی دنوہ د مثبت دے غزارہ جہ نے فروا د نہ کہوالے لا قارہ مذو قال تعالى سعيد بن يعقوب الطالقاني حقد سكون مبارك عن يعقوب مكاكا عن اتى انبيي السلام صلى على ابنه ابراهيم وابن سبعين عليه السلام ده دو اوياش کو دابل خلاف رحم کي وين دتل سميش تو وابن سما کا شرن ادكي اوياش بي دامه شور جواب دي چي مفهم عادت منصبر نه دي اقل نفيد اكثر نه کي يا هر روي د خلعه مطابق نقل کي